سل حبی صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی بھائیوں اور مدری چرے کے ناظرین کربلا کدم قدم میں ہم سب موجود ہیں جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا جا رہا ہے دل کی کیفیت بھی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے امام علی مقام امام تشناکام امام ارش مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے رفقا کے ساتھ اس سفر کو روانہ ہے سے کچھ دیر پہلے ایک مقام پر پڑاؤ کیا لوگوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے بتانے والوں نے بتایا یہ کربلا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے یہ کربلا ہی کا مقام ہوگا جہاں شہادت نصیب ہوگی کرب اور بلا سے کہ نام سے بنا یہ شہر نام سے بنا یہ مقام واقعی داستان ایک کرب و بلا بن گیا ایسی داستان اس شہر میں اس میدان میں رقم کی گئی کہ آج کم و بیش چودہ سو سال گزر گئے ہیں آنکھیں نم کر دیتا ہے دل بے قرار کر دیتا ہے اور کیوں دل بے قرار نہ ہو کہ وہ نواسائے رسول جس کو نبی پاک علیہ سلاط والسلام نے اپنے کاندھوں پر سواری کروائی ہو وہ نواسائے رسول جب پیاسے ہوں کہ نبی پاک انہیں اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دیں وہ نواسہ رسول کے جب پیدا ہوں تو اذان مصطفیٰ کریم علیہ سلاطول دیں اور سب سے پہلا جو لکما جو گٹھی انہیں کھلائی جائے وہ نبی پاک ہی اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالے ایسے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے بیاسی افراد ہی تو تھے مگر یہاں پر انٹرپٹ کیا گیا یہاں روکا گیا کہ آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا پہلے آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں امام علی مقام نے کہا میں خود تو نہیں آیا مجھے تو بلایا گیا ہے تم لوگوں نے مجھے بہت سارے خط لکھے تھے مگر خور بن یزید جو اس وقت تک امام علی مقام کے لشکر میں نہیں بلکہ یزیدی لشکر سے آئے تھے آپ کو روکے رکھا آپ سے بات چیت شروع ہوئی امام علی مقام نے کہا اگر مجھے نہیں جانے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں میں جنگ لڑنے تو نہیں آیا مگر دوسری طرف لشکر جو ہے وہ بڑھایا بڑھا بڑھا بڑھا جاتا رہا لشکر کی تعداد بڑھائی جاتی رہی اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بائیس ہزار کی تعداد تھی ذرا سوچی تو صحیح کہ کیا دنیا میں ایسی بھی کبھی جنگ ہوئی ہے کہ بیاسی افراد ہیں جس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں بچے بھی ہیں بیمار بھی ہیں کی وہ لڑنے نہیں ائے تھے وہ ہتھیار لے کر جنگ کرنے نہیں بلکہ وہ تو بلانے پر کوفہ والوں کی ائے تھے مگر کوفہ سے پہلے ہی یہی کہیں امام علی مقام کو روک لیا گیا نہرہ فرات قریب ہی تھا مگر دونوں طرف کے لوگ اس فرات سے سیراب نہ ہو سکے کیونکہ امام علی مقام امام تشنہ کام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر پر تو ایک ایک بوند بنا کر دی گئی پیاس سے تڑپا دیا گیا لیکن ان کو تو پیاس تھی خاندان نبوت کے خون کی. وہ کہاں پانی پینے والے تھے ایسی عجیب داستان ہے ایسی دل خراش داستان ہے ایسے عجیب واقعات ہے کہ انسان عاشق رسول ہو تو اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ ایسی بات کیا تھی ایسا کون سا پردہ آنکھوں کے سامنے تھا کہ امام حسین کے فضائل احادیث میں موجود ہیں نبی پاک کے اہل بیتے اتھار ہے مگر کیوں ان کے قتل کے در پہ اور کیوں ان پر سختیاں کی گئیں جواب یہی ملتا ہے کہ کہیں اقتدار کا نشا تھا کہیں مال کا نشہ تھا کہیں لالچ تھی اس سے پتہ چلتا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. اس کربلا کے میدان سے گویا یہ صدا آ رہی ہے کہ کبھی مال کی لالچ اپنے دل میں بت بسانا کبھی اقتدار کے بھوت کو اپنے سر پر سوار مت کرنا کیونکہ یہ لالچ ایک ایسا کام کروا سکتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا آپ کو کربلا کے اس یوں سمجھیے کہ افسوس ناک شہر یہ وہ شہر جو آج بھی خاندان نبوت کی اس یاد کو ہمیں تازہ کر رہا ہے اس شہر کا کچھ منظر دکھاتے ہیں دن کا منظر بھی آپ پر دیکھ لیجیے لی یہاں سے آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں پہلا روزہ حضرت عباس علم بردار ربی اللہ تعالیٰ یہ وہ ہیں جو نبی پاک علی سرۃ السلام کی آل کے ایک عظیم فرزن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعتن کے بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کریم کے صاحبزاد یاد رہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادوں میں حسنین کریمین ہیں اور حضرت علی نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب دوسری شادی کی تو اس سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت عباس وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں علم بردار کہا جاتا ہے آپ کو کربلا والوں کی جب لڑائی ہوئی تو پرچم جو ہے حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا گیا مگر ان ظالموں نے انہیں بھی نہ چھوڑا ایک ایک کر کے بازو بھی کاٹے اور آپ کو بھی شہید کر دیا گیا آپ نے لڑائی میں کئی عزیدیوں کو قتل کیا لیکن آخر کار یک بار بھی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا <سلام> اباس ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے صفا کو ہمارا سلام ہو اس وفا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ محرم <سلام> سن اکسٹھ سے ہجری کی دوسری تاریخ تھی جبھی امام حسین رضی اللہ و ترنو کربلا پہنچے تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی آپ کو انہی دنوں میں نبی پاک علی علیہ سلاط و کی زیارت ہوئی جی ہاں کربلا کے اس علاقے میں اس میدان میں امام عاری مقام امام حسین رضی اللہ ترن کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہوئی پیارے اقاصلا السلام نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سین مبارک پر دستے اکدس رکھ کر دعا فرمائی اللہ حسین و حسینا عجیب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو سدہ سے مہمان بنا کر بلایا جاتا ہے ارضیوں درخواستوں اور خطوط کی بھرمار کی جاتی ہے کاشدوں اور پیاموں کو مرہ کے طور پر بھیجا جاتا ہے پہلے کوفہ رات کو اپنے مکانوں میں ایمان کی تشریف آوری کا خواب دیکھتے ہیں اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے ان کی جماعتیں راستوں میں انتظار کرتی ہیں کہ کب عرب سے کوئی قافلہ ہمارے پاس آئے گا اور میرے میٹھے اسلامی بھائی لیکن جب وہ کئی مہمان ان کے گھروں کے قریب آ جاتے ہیں تو اب تلواروں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے کس قدر بے وفائی کی گئی کس قدر دل آزاری کی گئی میٹھی اسلامی بھائی اب چاروں نہ چار امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے قافلے والوں سے یہ کہنا پڑا کہ اب ہمارا اسی میدان میں قیام ہوگا قافلے والوں نے اس اہل بیتے اتہار کے قافلے نے اب خیمے لگا دیے بلایا تو گھروں میں ٹھہرانے کے لیے تھا بلایا تو سروں پہ بچھانے کے لیے تھا بلایا تو استقبال کرنے کے لیے تھا مگر ایک صحرا کے اندر ایک کھلے میدان کے اندر ابھی تو کربلا میں بہت سارے ہوٹل ہیں بہت سارے گھر بنے ہیں مگر آج سے کم و بیش پونے چودہ سو سال پہلے یہاں گھر نہیں تھے یہاں دھوپ تھی یہاں ریت تھی یہاں ویرانی تھی اور یہاں گرمی تھی اور اس موسم میں ان بیاسی نفوس کو خیمے لگانے پڑے آپ بتائیے کیسا تکلیف دے عمل ہے کہ کہیں مہمان بنا کر بلایا جائے اور اب تلواروں سے استقبال کیا جائے آئیے اب روزہ امام حسین کے قریب بھی جائیں گے بلکہ پہلے آپ کو کیونکہ ہم اس سفر میں ایک طرح سے ساتھ ساتھ ہیں ہم آپ کو اس فرات کے کنارے لے جائیں گے اب ہم آپ کو ان خیموں کے پاس لے جائیں گے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے, ان, کے ان کے ساتھیوں نے خیمے لگائے کہیں تو خیمہ ہے امام علی مقام امام حسین کا کہیں خیمہ ہے امام زین کا کہیں خیمہ ہے حضرت قاسم کا کہیں خیمہ ہے بی بی زینب کا یہ خیمہ بستی بن گئی اور انتظار ہے کہ اب ہونا کیا ہے اب فیصلہ کیا ہونا ہے امام حسین تو بچپن سے جانتے تھے یہ بڑی عجیب بات ہے ویچو اسلامی بھائیوں کئی احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو جبریل امین نے آ کر نبی پاک اسرات اسلام کو بتایا تھا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے گویا آپ کی شہادت کی خبر بچپن سے ہی پتا تھی نہ صرف نبی پاک کو پتا تھی بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا مولا علی کو بھی معلوم تھا اور جبھی صحابہ اکرام کو بھی پتا تھا مگر کبھی تو ایسا ہوتا کہ بی بی فاطمہ اپنے بابا جان سے کہتی کہ بابا جان حسین کو حسین کو شہید کیا جائے گا آپ کی دعا رد نہیں ہوتی آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حسین سے یہ امتحان ٹل جائے کبھی تو مولا علی جس نور نظر کو اپنی پرورش سے بڑا کر رہے تھے کبھی تو نبی پاک سے ارض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے حسین سے آپ کو بڑا پیار ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ شہادت ٹل جائے یہ امتحان ٹل جائے حسین کو تکلیف نہ ہو ماں کو پتا ہے باپ کو پتہ ہے نانا جان کو پتہ ہے صحابہ کو پتہ ہے خود امام حسین کو پتا ہے لیکن ہر شخص تیار ہے امتحان کے لیے تیاری کروائی جا رہی ہے امتحان کے لیے یہ کیسے وفوس تھے کہ اللہ کی راہ میں آنے والے امتحان کے لیے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کر رہے تھے کسی نے بارگاہ الہی میں دعا نہیں کی اور ہم سب کے لیے یہ پیغام دیا کہ جب امتحان آتا ہے تو اسے خوش دلی کے ساتھ قبول کر کے ثابت قدمی سے رب کے صابر بندوں میں شامل ہوا جاتا ہے اور ابام حسین اور ان کے خاندان نے گویا یہ بتا دیا کربلا کے میدان میں اگر آ ہی گئے تھے پتا بھی تھا کہ کربلا میں شہادت ہوگی تو واپس چلے جاتے کوئی نیگوشیشن ہو جاتی مگر امام حسین جانتے تھے کہ اب شہادت کا وقت آ گیا ہے یہی وہ میدان ہے جہاں شہید کیا جائے گا نبی پاک علیہ نے بھی خواب میں آ کر بشارت دے دی مگر یہ یہ لوگ پیچھے مرنے والے نہیں بہت خوب بہت خوب شاعر لکھتا ہے نا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا مٹ جائے اس سے نہیں ڈرتے اور سبر و تعمل کے ساتھ زندگی گزاری اور صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جان دے دی ہے زخموں آ... سے چور چور ابا سنا دار زخموں سے چور چور پیک رے ریزا کو ہمارا سلام ہو پیک رے ریزا کو ہمارا سلام ہو سلطان کرے